توبہ شروع ہوگی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز اب توبہ شروع ہو رہی ہے ربطور تو سورہ انفال میں مقصود غذات قوانین جہاد کی تعلیم کی تو جہاد کے قوانین پہلے بیان ہوتے ہیں اس کے بعد اعلان جہاد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب توبہ میں اعلان جہاد ہے مشرقین ہے اب اس سورت میں اعلان جہاد ہے اور جن لوگوں سے جہاد کرنا فرض ہے ان کی تفصیل ہے خلاصہ اس سورت کے دو حصے ہیں پہلا حصہ سے اللہ لا دل القوم کافین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 کافروں کے ساتھ جہاد کرنی تھی مکے والوں کے ساتھ تو تین معنی سے اس کا بھی ازالہ کیا جائے گا اور مشرقین سے جہاد کرنے کی وجوہ بھی بیان کی جائیں گی تاکہ مبانے کا ارتفا ہو جائے اور مقتضیات پائے جائیں دوسرے حصے میں ترغیب عل جہاد ہے غزوہ تبو کا ذکر ہے منافقین پر زجرات ان کے اصناف اس نو قسم قبیثہ درمیان ہے مومنین مجاہدین کے فضائر اور ان کے لیے بشارت مومنین جو متخلف تھے یعنی غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے ان مومنین متخلفین جب توبہ قینت تو ان کے لیے بھی بشارت ہے اعزب اللہ علم سب سے پہلی پہلی بات یہ ہے کہ سورت توبہ مدنیہ ہے اور اس کے ابتدا میں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 کہ ان آیتوں کو فلاں سورت کی جز بنا دو وہاں رکھ دو اور جب بسم اللہ نازل ہوتی تو ہم سمجھ لیتے کہ اس کے بعد اب مستقل سورت اتریں گی یہ دو چیزیں علامت تھیں حضرت کا فرمانا کہ ان آیتوں کو فلاں سورت میں رکھو یہ دلیل تھی جزیات تھی کہ یہ آتے فلاں سورت کی جوز ہیں اور بسم اللہ کا نازل ہونا یہ دلیل تھی استقلال اس سے کلال مستقل ہوگی جی. یہ سمجھ با یہ جب نازل ہوئی جن کو ہم سورت توبہ نام رکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں فرمایا تھا کہ ان آیات کو فلاں سورت کے اندر رکھ دو تو لہذا جب حضرت نہیں فرمایا تھا تو یہ سورت مستقل سورت ہوئی یا کسی کا جز ہوئی جزیات کے بارے میں بھی حضرت نے نہیں فرمایا تھا کہ یہ آیات جو ہیں نا صورت توبہ کی جتنی آیات ہیں ان کو فلاں سورج کے اندر رکھ دو اگر سراہ کر ہم فرماتے حضرت تو ہم اس سورج کا جز بنا دیتے تو جزیت کے بارے میں بھی حضرت کا حکم نہ ہوا اور جب یہ ہے کہ نازل ہوئی سورت توبہ بہت بسم اللہ بھی نازل نہ ہوئی بسم اللہ اگر اترتی تو ہم اس کو مستقل سورت بنا دیتے بسم اللہ لے کے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 تو اب خلاصہ ہے علمی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں عدم اس سورت کلا لے سورت کہ مستقل سورت نہیں عدم اس سورت دلیل ہے کہ بسم اللہ نہیں لکھی گی اور عدم استقلال سے جزیت پوری جزیاتی مستقل نہیں تو فاصل لایا گیا کیا اگر جزیت مستقل ہوتی تو فاسڑا انفال کی جو بن جاتی باقی رہی ہے بات کہ سورت توبہ بڑی ہے انفال کیا ہے چھوٹی ہے تو ترتیب تو یہ تقاضا کرتی تھی کہ توبہ کیا ہو پہلے ہونا بڑی سورت ہے انفال بعد میں یہ کیوں کیا گیا تو اس کا جواب آسان ہے کہ سورت انفال پہلے نازل ہوئی ہے ابتدا ہجرت کے انداز اوائل گرت کے اندر اور توبہ میں نادل ہے اس لیے مفسرین کی جو اس طرح ہے نا کہ کہتے ہیں, کو کیا کہتے ہیں بکرا عالم نثاب میدا انعام آرا یہ ہو گئی تو انفال توبہ کو ایک بنا لیتے ہیں ان کے مضامین ملتے ہیں تو کتنی ہو گئی شاب شا نام ری کیڑا ہے باقی رہی یہ بات بسم اللہ کے اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مستقل سورج کا حکم نہیں لیتی اور فاصلہ کیوں چھوڑا گیا کہ کسی کی جوز مستقل نہیں تو فاصلہ ہونا چاہیے باقی رہی یہ بات کہ آپ نے ادھر بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اس کا کیا حکم ہے تو آپ پہلے سے اگر پڑھتے آرہے ہیں سورت انفال سے آپ نے تلاوت شروع کی ہے اور آگے سورت توحبہ آگے تو بسم اللہ نہ پڑھ لکھی ہوئی نہیں ہے سمجھے اور اگر آپ ادھر سے خود شروع کرتے ہیں سورت توبہ سے شروع کرتے ہیں تو آپ اوز باللہ بھی پڑھیں اور بسم اللہ بھی پڑھیں جہاں سے شروع کرتے ہیں یا سورت توبہ کے کسی حصے سے شروع کریں پھر بھی اوز باللہ بسم اللہ پڑھیں جیسے حکم ہے پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو بس اللہ جو کہ نیے نہ پڑھے لیکن آج کل بات جاہل نے کہ اس کے ابتدا کے اندر یہ لاہوری جو نسخے ہیں وہاں کے لکھا ہوا بھی ہے جاہل حافظ اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے حضرات فرماز بیٹا تو کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من اللہ و من بلّہ بلقار ایسے ہے پڑھتے ہیں جاہل قاری پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من قہر اوز بل ہے ایسے آپ نے سنا ہے کہیں سے کہ لاہوری نسیہ ہے نا قرآن کے انہیں لکھا ہوا ہے ایسے بھی والد صاحب ہے ایسے کہ بعض بعض جاہل حافظ پڑھتے ہیں کاری تو نہیں پڑھتے آپ دوبارہ کراچی میں رہتے ہیں تو حضرت خان وی رحم الحرمایہ ادبا ہے اپنی طرف سے مناتے ہیں یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی ہے صورت توفہ اتنی مشکل ہے کہ خود میں دو تین سال کسی اس کے اندر رہ گیا پھر دیکھا بیان القرآن کو تو حضرت خانوی رحم اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اس میں رہا میں نے کہا جب ہمارا بڑا اشکال پہ رہے تو حضرت خان بھی نے خود فرمایا کہ میں خود اشکال کے اندر رہا پوری سمجھ نہیں آ رہی تھی اللہ تعالی نے پھر کرم فرمایا ان بزرگوں کو تو اللہ نے ان کی اتباع ہمیں سمجھ دی, دی دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن چھ ہی کے اندر عمرے کا ارادہ فرمایا نا پہلے پڑھ آئے ہو نا پھر ہدایتیہ کے مقام کے کارکنوں نے روک دیا تھا تو وہاں صلح ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے وہ صلح ہوئی تھی نا تو دس سال کے لیے یہ جنگ بندی ہوگی کہ دس سال جنگ نہیں کریں گے اس صلح کے اندر بعض قبیلے ایسے تھے جو باہر رہتے تھے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 تو ایک سال بالکل ٹھیک ٹھاک گزرا اللہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کغازی کیا وہ کون سا سال تھا سن سات ہجری چھ کے بعد کیا آیا چھ میں تو سلو ہی نہ سات سات کے بعد ایسے پانچ چھ مہینے گزرے سلو نہ میں تقریباً ڈیڑھ سال گزر گیا تو کیا کیا بنو بکر نے شب خون کیا بنو خزا تھے بنو بکر تھے مشرقین کے ساتھ انہوں نے شب خون کیا رات کا حملہ کر دیا لڑے ان سے بندے قتل کیے اور انہوں نے امداد کی پوشیدہ پوشیدہ مکے والوں نے بنو خدا کے آدمی حضرت کسی دن اپنے آ گئے کہ حضرت انہوں نے تو لق جہاد کر لیا ہے آپ فرمایا اچھا لق جہاد ان کی طرف سے ہے تو اللہ کرم فرمائے کہ ہم بدلہ لیں گے آپ نے پھر پوشیدہ پوشیدہ تیاری کر لی جنگ کی اب ان کے ساتھ جنگ کرنی تھی یا نہیں تھا لگ چنانچہ آپ دس ہزار کا لشکر لے کے مکے گئے اور الحمدللہ للہ مکے کو فتح کر لیا سن کس کے اندر لی آٹھ کے اندر رمضان شریف میں اس کے بعد شوال کے اندر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 نو ہجری اور ذو الحج اس کے اندر آکائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت او بکر صدیق کو امیر بنایا حاجوں کا اور حضرت علی کو بھی بعد میں بھیجا کہ وہاں جا کے برات کا اعلان کرنا ارفاد کے اندر بھی کرنا مینار کے اندر بھی کرنا برات کا اعلان کرنا یہ برات کا مضبون ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرقی سے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 چھوڑ دیں ورنہ قتل کیے جائیں گے اور بعض حضرات کو چار مہینے کی مہلت دی گئی تو اس کے بعد حرم کے حدود سے نکل جائیں ورنہ قتل کیے جائیں گے یہ تو ہوا جس سن نو ہی کے اندر ظلہ کے اندر پھر دس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عجت الوداع کیا اور آپ نے اپنی وفات سے پہلے وسیعت فرمائی تھی اخر جہود ولن سارا ول مشرقین جزیرہ دل العرب یہود سارا مشرقین سب کو کہاں سے نکال دو جزیرہ عرب سے ہی نکال دو خود عرب کے جزیرے سے نکال دو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کیا چنانچہ کوئی یہود نصارہ مشرقین جزیرہ عرب میں نہیں آ سکتے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 اعلان برات کا یہ اعلان برات کی ایتیں جو ہیں نا یہ کب نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر صدیق کو بھیجا کہاں سن نو ہجری کے اندر بھیجا نا امیر حجاج بنا کے اور ساتھ کے ان کو بھیجا حضرت حضرت علی کو اس لیے بھیجا کہ عرب کا دستور تھا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 تو اس تاروں سے بچنے کے لیے صاحب جلال نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ شوال کے اندر اعلان ہوا تھا تو وہ کہہ دیں شوال زیکاد اور محرم جب شوال کے ابتدا میں اعلان ہوا تو یہ چار مہینے بھی پورے ہو گئے محرم کا اور مہینہ حرام کا بھی کہا ہو گئے ختم ہو گیا انہوں نے یوں تک بھی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 جن کے ساتھ محدن کیا من اللہ اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اترا لوگوں کے دن حج اکبر کے وقت اعلان لکھو وقت اعلان دس ذلحج ہجری یہ بھی ساتھ رکھ لو وقت اعلان دس ذلحج سن نو ہجری اب آپ میری طرف دیکھیں دس ذلحج کے بعد چار مہینے ان کو محلت ملی ٹھیک ہے نا چلیے ذلحج کے دس سارے ہوں گا خیال کرنا ذلحج محرم سفر ربیع اوال چار مہینے ہو گئے نا لیکن کرو دس آگے کرو ربیع ثانی سے کتنی لے لو دس تو لکھ لو دس ربی ثانی تک محلت آئے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 اور اگر پھرے رہے تم ایمان سے تو جان لو بے شک تم نہیں ہرانے والے اللہ کو اور خوشخبری دے دو, دو کافروں کو درد نار کی بشیر کون سا افسیارہ ہے تحق و میا پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو الہ مرالمشرقی یہ جماعت دوسری کا حکم یہ دی جماعت دوسری کا حکم لکھو آپ لکھا دی جماعت دوسری کا حکم یہ بنو کنانا میں سے بنو زمرہ اور بنو مدلچ یہ دوسری جماعت تھی بنو کنانا تو بڑا قبیلہ تھا نا تو اس کی شاخیں تھیں بنو زمرہ زواد کے ساتھ اور بنو مدلچ جن کے معاہدہ میں نو ماہ باقی رہ گئے تھے یہ تھے ماہدین بتعین مدت دوسری جماعت کا حکم یعنی بنو کنانا میں سے بنو زمرہ اور بنو مدلے یہ نو ماہ باقی رہ گئے تھے ان کے معاہدہ میں اس دوسری جماعت کا ہم نے نام کا لکھا ہے معاہدین بتعین مدت ان کی آخری مدت بھی لکھ لو دس رمضان ان کی آخری مدع دس رمضان سن دس ہجری ازول آج سے آگے دس شمار کرونا تو اس پہ چلا جاتا ہے دس رمضان سے دس رمضان سن دس ہجری اچھا جی آواز آ تم مگر جن کے ساتھ تم نے مادہ کیا مشرقین سے سم علم کسوخم پھر نئی کمی کی انہوں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی اور نئی مدد کی انہوں نے تمہارے مقابلے لمج ظاہر نئی مدد کی تمہارے مقابلے کسی ایک کی تو پورا کرو ان کی طرف ان کے عہد کو الا مدت علا مدت ہم کے نیچے لکھو نو ماہ یہ نو ماہ لکھو الا مدت بے شک اللہ تعالی محبت رکھتے ہیں بچنے والوں سے جو وعدہ خلافی سے بچتے ہیں فائدن صالح خال اشر یہ جماعت اول کا حکم ہے یعنی ناقی زین آج یہ مشرقین مکہ جماعت اول کا حکم جما اول کون سی ہے نا کے زینے آت. تو ان کو قتل تو فوراً کرنا چاہیے تھا لیکن مہینہ حرام کا ذلحج اور محرم تو ان کو کتنے تک مہلت دینی چاہیے اختتام محرم تک کیا میں سفر کے اندر لڑ سکتو پر جب گزر جائیں مہین حرام کے تو پس قتل کرو مشرقین کو جہاں پاؤ تم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 ہو سکتا ہے تمہاری تبلیغ سے متاثر ہو جائے اس کو دین اسلام کی حقانیت بھی سمجھاتے رہو حکم مستان اور اگر کوئی ایک مشرقین میں سے پناہ مانگے تو اسے اس پناہ دو یہاں تک سنے اللہ کے کلام کو سما ابل غبا منا پھر پہنچا دو سونی امن کی جگہ کے اندر ذالکہ کا یہ اس سباب سے کہ وہ قوم ہے نہیں سمجھتے ہو سکتا ہے دین کے سمجھ آ جائے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 wwwshaheed